نے آپ کے سامنے پرور کا صدرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں اور ان کے مناسب ان کے فضائل ان کے محمد کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ان خیالات میں کہیں کہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ یار لوگوں نے خام کہا آج کل کے اس دور میں جبکہ ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ادب ضرورت ہے اور جبکہ ہمیں منحصل القوم اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف اللہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر ہم المجہاد بلند کریں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے وجہ اور نامناسب انداز میں اجھ رہے ہیں جس کا کوئی حاصل اور جس کا کوئی فائدہ نہیں اور حیرانگی کی بات ہے کہ ان مسائل پر ہم الجھ رہے ہیں جن مسائل کی آج کے اس زمانے میں کوئی نہیں بات یا تو کوئی نئی بات ہو جس پر جھگڑا کیا جائے پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے اس بات کی ہم جھگڑے یا بات ایسی ہو جس پر اختلاف کی صورت میں کوئی حل نکل آئے کوئی نتیجہ نمودار ہو جائے تب بھی جھگڑنے میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری زمین ہے دوسرے نے لے لی ہے میں جھگڑ رہا ہوں تاکہ میری زمین واپس مل جائے پھر تو واقعی جھگڑنا چاہیے لیکن یہ جھگڑا ایک ایسا ہے جس کا کوئی فائدہ کوئی نتیجہ اور کوئی حاصل نہیں با سوائے اس بات کے کہ امت کے ذہنوں میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں سکول کو شاہ پیدا کی جائے کہ اگر وہ پاک وجود نہ ہوتے تو آج ہم, ہمارے گھروں والے ہماری اولادیں ہمارے آباؤ وجاد آج مسلمان نہ ہوتے آج ہم بھی بار سے پار رہنے والوں کی طرح جلو پہن کے تین سو کے پرستار ہوتے ان کی پوجا کر رہے ہوتے آج اگر ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو ہلکا بگوشان اسلام کہتے ہیں نبی کے جانساروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے سربرے گرامی کا توقع امامت ہم اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں آپ کی محبت کے ہم نعرے بلند کرتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان پاس پاس ہستیوں نے اس پودے کو جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اسے اپنا خون دے کے تھے ہماری حالت عجب ہے کہ جس درخت طریقے ہم تبتی ہوئی دوپہر میں سستا کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی درخت کو کاٹنے کے لیے ہاتھ میں فلاوے لے کے دوڑ رہے ہیں آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر صدیق نہ ہوتا فاروق نہ ہوتا دنورین دن نہ ہوتا رضوان اللہ رہی مجمین علی مرتدہ نہ ہوتے رضی اللہ ہو عنہ ہم لوگوں نے مسلمان ہونا چاہیے اور پھر میں نے حضرت علی کا نام لیا ہے لیکن یارو نہ جانے تمہیں پہلے تین کا نام لیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے ہماری بات سمجھ نہیں آئی ایک موٹی سی بات کہتا ہوں مولانا نے تو آپ کو بہت قرآن سنایا اور نہ جانے تب ہمارے دل کھلیں گے کہ قرآن ہم سمجھیں میں ایک جٹ بات آپ کو بتلاتا ہوں کبھی سوچنے کی زحمت دوبارہ کی ہے کہ اگر صدیق فاروق اور عثمان کو اسلام کی تاریخ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہو کبھی تم نے سوچا ہے اس تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوگی بتلاؤ اسلام کا آغاز کہاں سے شروع کرو گے کون سے اسلامی نظام کے نفاذ کا اپنے ملک میں مطالبہ کرتے ہو کون سے نظام کو اس ملک میں لانا چاہتے ہو اس کی مثال کوئی کائنات میں بتلا سکتے ہو کون سا نظام اگر تم انصاف کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام قائم کرنے سے پہلے ایک جگہ کی ضرورت ہے جس میں نظام قائم کیا جائے اور بتلاؤ وہ جگہ تمہیں کس نے مہیا کی تھی علی آئے انہوں نے محمد کا پرچم لہرایا لیکن انصاف کی بات کرو پرچم لہرانے کے لیے جگہ کس نے بخشی تھی کبھی سوچا ہے علی کا بہت بڑا کمال ہے رضی اللہ تعالی انہو کہ اس نے اسلام کا پرچم کفاما اور آگے چلو حسین کا بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہارے الفاظ میں امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچایا اور ڈوبنے سے تو حسین نے بچایا اس ناؤ کو بنایا کس نے ہے کبھی یہ بھی سوچا اور ان کے بعد پھر بات تو بڑی واضح ہے تم کہتے ہو ڈوبنے کا وہ سارا تو حسین نے خون دے کے بچایا اس کا مطلب ہے پہلے تو ڈوب نہیں رہی تھی پہلے تو سلامت تھی کبھی تو ہم کو دو دو اس کو بچانے کی ضرورت نہ پیش آئی کبھی تو ان کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کھوپے کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا کس کی توہین کر رہے ہو کبھی تم نے سوچا ہے کیا کشمیر اختبار ذرا دیش تو صحیح یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر میں تم کہتے ہو نبی رخت ہوئے ساری کائنات مرتب ہو گئی صرف تین آدمی مسلمان رہ گئے میں نے تمہاری کتاب اٹھائی ان تین آدمیوں کا نام پڑھوں میرے دل میں تھا کہ ان تین میں سے ایک نبی کا ہوگا جس پر نبی نے کہا تھا ان لو دو سمی لکھنگ وہ ابھی اب آج سے میرا چچائی نہیں میرا باپ بھی ہے میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک ابھی کا بڑا بیٹا وکیل ہوگا میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک ابھی ہوگا میں نے سوچا تھا ان میں ایک پارٹنا ہوگی میں نے سوچا تھا ان میں ایک میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا لیکن جب میں نے اصول کافی کو اٹھایا جب میں نے تمہاری کتاب رجال کشی کو اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا صرف تین آدمی بچے ایک سلمان تھا دوسرا ابوزر تھا تیسرا مٹھاس تھا اور مجھے بتلاؤ کہ نبی کا گھرانہ کہاں گیا ہے زندہ کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانگتے تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہم نہیں مانتے اس لیے کہ میرے دین میں تبلنا ہے ہی نہیں میرا دین تبلنا ہی تبلو ابو بکرو تب بھی تبلو فاروس ہو تب بھی تبلو دل ہو تب بھی تبلو حیدر ہو تب بھی تبلو حسن ہو تب بھی سمجھ حسین ہو سب بھی سمجھ اور تبرا تیرے ہاتھ میں آیا تو نے میرے بڑوں کو گالی دی اور نہ جانا کہ اپنے گھر کا بھی صفایا کر رہا ہے مسئلہ پہلے سن لو جن کا مسلب پیار کا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھی بچا لیتے ہیں پیمانوں کو بھی چھینے نہیں دیتے اور جن کو دشمنی کی عادت پڑ جائے اور جن کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے وہ جلے ہوئے کنکوں کے ساتھ ساتھ سن و شاداب درختوں کو بھی کاٹ لیتے تمہیں کاٹنے کی عادت پڑی تالی دینے کی عادت پڑی ہوئی اور حافظ عبداللہ صاحب زور لگا رہے تھے سبھی پہلے گیا کون سا ہے فیو یو ہے کہ بیٹے ہیں کہ گھر والے بات ٹھیک ٹھیک لیکن میں کہتا ہوں آب صاحب یا سیدھی شادی کہوں گا ان کو کہو جن کو تم اہل بات مانتے ہو ہم انہی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تم چلو تو صحیح ہمارے پاس آؤ تو صحیح اور دل تبدیل کرو تو صحیح سینوں سے لگو تو صحیح آؤ تم ان کو ایلے بیٹھ نہ مان لو جن کو قرآن کہتا ہے تم ان کو ایل ایس مان لو جن کو تم کہتے ہو ان کو مانو اور ان سے تو سی کے بارے میں پوچھو ان سے تو فارو کے بارے میں پوچھو اور ان سے تو بندو رین کے بارے میں پوچھو اور جاؤ نحج البلاغہ کو اٹھاؤ جب صاحب بھی جوش میں کر رہے تھے پریشان تھے اللہ ان کی پریشانی کو دور کروا رہے کہہ رہے تھے تم نج البلاغہ لے کے آنا ہم بلا لے کے آئے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تم نج البلاغہ لے کے آو ہم نحج البلا تمہیں کھول کے دکھاتے ہیں آؤ آس ہے رابطہ پرور دگار کی کافر ہے جو اپنی کتاب کا نام لے کتاب تمہاری زبان ہماری مزہ کیا ہے مزہ کیا ہے اپنی کتاب کے حوالے سے منوانا یہ کیا بہادری کی بات ہے اپنی کتاب نہیں کتاب تمہاری ذرا ہماری انگلیاں تو لگنے دو دیکھو کیسے بولتی ہے تم نے کتاب رکھی ہوئی ہے بند کر کے ہم نے کتاب تمہیں کھول کے دکھائی آؤ بیگانوں سے نہ پوچھو اپنوں سے پوچھو جن کو تم رہے بات کہتے ہو نج البلانا تمہاری کتاب تمہاری چھپی ہوئی تمہاری چایا کردہ کاغذ تمہارا سیاہی تمہاری حروف تمہارے تاریکی تمہاری روشنی میری ہے آج رات سن لے علی آیا ہے رضی اللہ تعالی آؤ اس کے پاس لوگوں نے کہا علی اس نام کو جا کے سمجھاؤ آئے سمجھانے کیا جو اٹھاؤ نہ جملانا کابے کے رب کی قسم ہے اس کے چوبری موجود ہیں حکومت کے سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں اور ہم تو ایسے خوش نصیب ہیں جہاں ہم جاتے ہیں سی آئی ڈی سپیشل آتی ہے ہمارے ہاں اس لیے کہ میں کھجکتا ہوں ضلع یوز میں کانٹے کی طرح میں کھجکتا ہوں ضلع یوز میں کانٹے کی طرح اور فقط اللہ ہو, اللہ ہوں اللہ ہاں ہو. میں تجھے بتلاؤ نیٹل البلاغہ میں کیا لکھا ہے اسی لاہور میں رہتا ہوں اسی جگہ بچتا ہوں حوالہ میرے تمہیں اور جہاں اس گاؤں کے چودھریوں تم گواہ رہنا کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حوالہ غلط ثابت ہو اور پاک کچھ نہیں اپنی گاڑی اس کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں جو حوالہ غلط ثابت ہے اور تم جس کو والے بیت کہتے ہو اس سے پوچھتے ہیں علی سید بیت ہے جنورین جن کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہتا ہے جنو میں کچھ کو لوگوں نے کہا سمجھاؤں اور لوگوں نے کہا تجھ کو آئے سبائی تھے کہنے والے مجبور کرنے والے کہتے تھے یہ باب علم ہے اور جو علم کے دروازے سے نہ گزرے اس کا علم نہیں آؤ بابے علم سے پوچھو بابے علم نے عثمان کو کیا کہا کہا لوگوں نے کہا تجھ کو سمجھاؤں لیکن میں تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں لموں اور جو مجھ کو پتا ہے تجھ کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے تو شریف اہل بیس وہ تو بات کی بات ہے کہ اہل بیت کون ہے کہ کون نہیں وہ بھی فیصلہ کر لیں تم انہیں کو مانو کہ یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارے کبھی ہم کو چھوڑ کے جا سکتے اور جن کے ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں جن کے ہوتے ہیں ساتھ اور دیکھنا پھر کستے ہیں کتاب تیری ساتھ میرا اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو وہ جو سر کہا جو تو جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں تو جانتا جتنا نبی نے جتنا نبی سے ہم نے سیکھا اتنا تن نے سیکھا جتنا نبی کو ہم نے دیکھا اتنا توں نے دیکھا ابو بکرو ہم دیکھو ابو بکرو وہ بھی نبی کے پاس بیٹھے انہوں نے بھی نبی سے سیکھا انہوں نے بھی نبی سے حاصل کیا وہ بھی نبی کی صحبت سے اکثیر بنے وہ بھی نبی کی صحبت سے کندن بنے وہ بھی نبی کی نظر سے آسمان کی بلندیوں سے ہم گرار ہوئے لیکن عثمان ایک شرف خود کو حاصل ہوا جو ان کو حاصل نہ ہوا ملتا ملتے رہی مالم جنا اور تجھ کو نبی نے دو بھی دیا دی کائنات میں کسی دوسرے کو دھو نہیں دی تو صحیح آؤ تو صحیح تم کو برا برات عثمان کو کہتا ہے تجھ کو نبی نے دھو دی کائنات میں کسی کو کسی نبی نے دھو دے دیا ہر بات ہو رہی تھی میرا سب کی کیا کہوں پر فلکلوں نے کمریوں نے ان گریبوں نے جمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے بات میری کیا کہوں کیا کہوں وقت تھوڑا بات بہت ہی چیز چاہتا ہے کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ سن لو ذرا توجہ سے سننا کہہ رہے تھے مسئلہ ملا سکتا ہے کہتے ہیں قاضی صاحب وارس کا سامنے خوبصورت کر اور میں کیا ہوں اور ایک طریقے سے کہتے ہیں یہ وارث ہے خلاف کیوں وارث ہے کہتے ہیں چکے کا بیٹا ہے ہم نے کہا اکیلا ہی تھا کوئی اور بھی تھا کہ نہیں اگر اکیلا تھا تو سچ ہے اگر اور تھے تو اس کو کیوں ملی ان کو کیوں نہ ملی اس کا بڑا بھائی تھا کہ نہیں یہ تو چھوٹا تھا اکیل اس سے بڑا تھا وہ بھی ابو طالب کا بیٹا یہ بھی ابو طالب کا بیٹا پھر یہ کچے کا بیٹا تھا تو عبداللہ اللہ ابنی عباس سے تھا کہ نبی نے رات کی تاریخی میں اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ماتھا چوما ہونٹوں کو اپنے لبائے مبارکہ سے لگایا اللہم تاللہ محن قرآن وپس کے ہو کے اللہ قرآن اتارا مجھ پہ ہے سمجھائے اس کو دے وہ نہیں تھا وہ بی نہیں تھا اور چلو بات چھوڑو چچے کا بیٹا تو بیٹا ہے اور اگر وراثت چچے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملتی تو کو کیوں نہ ملتی وہ تو چچا تھا یہ تو چچے کا بیٹا ہے اور جس کی وجہ سے رشتے داری بنی وہ خود موجود ہے اس کو کیوں نہ ملی کہتے ہو نہیں چچے کے بیٹے کی وجہ سے نہیں داماد تھا ہم نے کہا یہ ایک بیٹی کا شوہر تھا اس کا حصہ بن گئی تو جو دو کا تھا اس کو کیوں نہ ملی بیٹھی تھی جن یورین کے گھر دو بیٹیاں تھیں اس کو کیوں نہ ملی کو بات کرتے ہو یاست کی بات اور وراثت وہ لوگ بات کرتے ہو قاضی صاحب نے تو ویسے ہی ہماری وجہ سے بات کو مختصر کر دیا وراثت جن کا مذہب ہی وراثت پر ہے تمہیں پتہ نہیں ان کے مذہب کی بنیاد بنا سکتا باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا پوتے کے بعد پڑکوتا پڑکوتے کے بعد اس کا پوتا پھر اس کا پوتا پھر اس کا پوتا اور جب اولاد نہ ہوئی کہیں لگے امامت ہی خطر ہو گئی تمہاری تمہارا تو مسئلہ ہی بنا سکتے جب بیٹا نہ رہا تم نے امامت بھی گم کر دی تمہاری بات کیا تم کیا اعتراض کرتے ہو گاج رکھتے کوئی مسئلے ہیں کون اہل بیب سے پوچھو کون اہل بیگ آج فاروق کو نزدیک کو برا کہتے ہو ان اہل بیگ سے پوچھو ان کی کیا جاؤ کیا کتاب الشافی کو تمہارے عالم الخدا کی نام اس کا مرتضیٰ تھا تم نے کہا اس کا نام مرتضیٰ نہیں ہدایت کا نور ہے ہم نے کہا کتاب اس کی حوالہ علی کا زبان میری اور دماغ تیرا چن رہا بات عثمان کے بارے میں یہ کہو عمر کے بارے میں کیا کہو سپید چودر ان کی اجا سے مبارک پہ ڈالو ہوئی علی کو خبر دی آنکھوں میں آنسو آئے قدموں نے سانس دینے سے انکار کر دیا جوان بیٹے حسن نے سہارا دیا دوسری طرف سے حسین نے پکڑا بابا کیوں روتے ہو عمر اکیلا نہیں دیا اسلام ساتھ لے گیا ہے <تصفح> پہلے میں ان سے پوچھو ان سے پوچھو کیا کہتے آیا تو صحیح آیا اس سے پہل کر بھی آیا تھا جب کہ صدیق کو پرانے کپل میں نہلا کے رکھا گیا تھا کہیں گے اللہ میری ایک بڑی عارفو. کتاب شافی علام الہدا کی تلخیف الافی تلسی کی ہماری ابن بابمی کی تینوں کتابیں تمہاری اب اللہ علی کا جن تیرہ زبان میری غلط ہو تب گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو حدرآباد کا کیا کہا کہا اللہ ایک ہی آدمی ہے سننے والے سن رہے ہیں کہا علی کیا آرزو ہے کہا آرزو یہ ہے اللہ مجھ کو بھی اس طرح کا بنا دے اللہ مجھ کو بھی علی جس کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو گالی دے رہا ہے کبھی سوچا کبھی سوچا اور اگر یہ برے تھے وقت بارہ بجے بچ گیا میرے خیال یا پاس ہوتا ہے کہا اگر یہ برے تھے تو جاؤ پھر علی سے جا پوچھو رضی اللہ تعالی پوچھو علی سے اگر یہ برے تھے اپنے کے بعد پہلا بیٹا ہوا نام رکھا اپنے آقا کے نام پہ محمد کس کے نام پر رکھا اور تمہارے گھر بیٹا ہوتا ہے تو کس کے نام پر رکھتے ہو اپنے پیاروں کے نام پہ کس کے نام پر رکھتے ہو اور بولو اپنے پیاروں کے نام پہ اپنے یاروں کے نام پہ اپنے ماں باپ کے نام پہ اپنے دلداروں کے نام پہ اپنے سینے میں ٹھنڈک والوں کے نام سے کہتے ہو کہ وہ مٹ گیا ہے میرے گھر میں اس کا نام زندہ رہے اس کی یاد زندہ رہے رکھتے ہو تو نہیں علی نے نام رکھا پہلا بے کا کے بعد ہوا کہ یہ نام حضور نے رکھے یہ نام علی نے نام رکھا اٹھا تو صحیح ذرا اپنی کتاب ایک ساتھ شیخ مصیب کی فلاح الجون ملا باقر مجسی کی فسود المحم ابن سب کی کٹپل گما ہر بلی کی اٹھا ذرا کتاب کتابیں تیری پور چلی تھے آج تیرے گھر بچہ ہوا نام کیا رکھ رہا ہے کہا بچہ ہوا اپنے آقا کے نام پر محمد رکھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا بیٹا ہوا علی مبارک ہو تیرے گھر دوسرا بیٹا آیا کس کے نام پہ نام رکھ رہے ہو کہا نبی کے یار ہزار کے نام پہ ابو بکر رکھ رہا ہو تیسرا بیٹا جاؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ سب کا خدا کی قسم ہے صرف اس بات پہ فیصلہ کر دو لڑائی ہم کو نہیں آتی جگڑنا ہم نے نہیں سیکھا گالی دینے کا طریقہ ہم کو ہمارے بڑوں نے بتلایا ہی نہیں کہ ہمارا مذہب پیار ہمارا مطلب محبت میری آواز محبت ہے جہاں تک پہنچے گالی نہیں دیتے البتہ گالی سن کے بد مزہ بھی نہیں ہوتا اور کہتے کیا ہے کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے کیوں بے مزہ نہیں ہوتے سوچتے ہیں کہ گالی دینے والے نے ہم کو ہماری وجہ سے تو گالی نہیں دی ہم نے قتل نہیں کیا چوری نہیں کی ڈھاکہ نہیں ڈالا کیا کیا ہے محبت کے یاروں کی محبت کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے اور تو کوئی جرم نہیں کیا خونے نہ کروائے کسے را نہ پوچھ پائم جرمم ہمیں کہ آج کے روئے تو دیکھتا اور سن لو قسم ہے تعبے کے رب کی ہم تو ہیں محبت والے ہم نے تو حضرت احمد کو بھی اس لیے پیار کیا کہ آشائیں مدینہ نے پیار کیا تھا اور ہمارے صدیق کو بھی اس لیے پیارا جانا کہ نبی سے پوچھا گیا تھا تجھ کو کائنات میں سب سے پیارا کون ہے تو اس نے کہا تھا سدیق کا کباب صدیق ہے ہم نے تو اس سے بھی پیار کیا تو نبی بھی پتا ہم نے تو اروج کو پیارا جانا تو نبی کی وجہ سے جانا ہماری علی سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو تو تونتا ہے اس کو میری نگاہیں چونتی ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے. ہمارا تو یہ ہے ہمارا تو مطلب یہ ہے ہمارا تو نظریہ یہ ہے اور گالیے تھا اس لیے بدمزہ نہیں ہوتے کہ کمزور ہے بے طاقت ہے اور طاقت و قوت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آؤ ذرا عمر کی تلوار سے دیکھو ہم سے زیادہ کائنات میں طاقت پر کسی نے نہیں دیکھا جب وہ تلوار لہراتا تھا آسمان کی پہشانی پہ شکل پڑ جاتا تھا تم نے دیکھا ہی نہیں کس سے ہم نے نہیں کہے کہانیاں ہم نے بیان نہیں کی کہ کہانیوں کو اپنا مذہب وہ بنائے جس کے پاس اصل نہ ہو جس کے پاس اصل ہو اس کو کہانیوں کی احتیاط اور ضرورت باقی جھوٹ کا سارا کھولوں جس کے پاس سچ نہ ہو اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کوکا کولا کے خالی گٹنے اپنی جیب میں ڈالتے ان کو گھٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے پیسے ہیں اور جس کی جیب میں روپے ہوں وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا ہے تنا کس سے دروازے تھے تو بنا کس سے زل پکارے حیدری کے جو تینتا ہے کس سے بنا میں کہتا ہوں جا ایران کے جینٹر کس طرح سے پوچھ وہ کون تھا جس کا نام آتا تھا تو تم لڑکنا شروع کر دیتا پوچھ رہے تو ان سے پوچھ مجھ سے کیا پوچھتا ہم سے کیا کرتا ہے وہ کون تھا جس نے آؤں دنیا جینوں کو اپنے پیروں کے نیچے رونا تھا وہ کون تھا جس نے کیسروں کسرا کے ایوانوں کو عمدہ کیا وہ کون تھا جس نے شہنشاہوں کے تاجوں کو فقیروں کے کبھیوں میں ڈالا تھا وہ کون تھا ہم کو کتنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کہانی کی ضرورت نہیں ہے کیا اپنے گھر سے پوچھ ہم سے نہ پوچھ لہج البلا سے پوچھ بل بلا رہا تھا وہ کون تھا کہ کائنات جس کو کتم سمجھتی تھی وہ کون تھا کہ ساری کائنات کو دانے سمجھتی تھی اس کو دانوں کا امام سمجھتی تھی پوچھ جا کے محبل بلا رہا تھا اٹھا کے بلا گیا مولوی کو کہے کہ گھنٹے کے لیے کتاب مجھ کو دے خدا کی قسم ہے اس کی سیاہی کو میں تیرے سامنے روشن کروں تو آ تو کہیں اٹھا لحسل بتا دا کو فاروق چلا لڑنے کے لیے دشمن سے کہا نہ جا کہا کیوں نہ جاؤں کہا اگر تو چلا گیا تو مسلمانوں کا مل جاؤ مادہ چلا جا رہا ہے اگر رہا مسلمان کہاں جائیں کہا کہاں جاتا ہوں کہا کسبی تب تک سلامت ہے تو اس کا امام سلامت ہے امام سلامت نہ رہا تو تخمی کے دانے بکھر جائیں کس نے کہا تھا بچاؤ پوچھو ایسے کائنات کو کبھی آپ سے بھی بات کر بھی رکھو گالی دینا تو بڑا آسان ہے کائنات میں کون ہے جس کو گالی نہیں دی جا سکتی ہاں ہم کو تمہاری ایک عادت معلوم ہے اور وہ یہ کہ تم کائنات میں ہر شخص کو گالی دے سکتے ہو گالی نہیں دے سکتے تو حکمرانوں کو نہیں دے سکتے ہم کو معلوم ہے آج آیت اللہ خمینی کا ذکر کرنے والوں میں جانتا ہوں سب درا درا تمہیں یاد ہو کے میں جانتا بتلاؤ لاہور بتلاؤ پچھاو بتلاؤ راول پنڈی تار رہا تھا اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا پورے پاکستان میں کون تھا جو حمینی کا نام لے پتا ہم تھے کہ تم وہ کیا پوچھے تم نے تو صرف چڑھتے سورج کو سنا دروازہ کوئی اور مورخین نے بتایا کہ جب اٹھارہ ہزار لے کے نکلے حکمران اکیلا بیس بائیس آدمیوں میں آیا اور پھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ مسلم ابن وکیل کوپا کے ایک ایک دروازے پہ دستک دیتا تھا کوئی بندہ اس کے لیے اپنے درواز کے گھر کھولنے کے لیے تیار نہ تھا ہم کو معلوم نہیں امینی کے لیے مقدمہ ہم پہ چلا اس وقت اس کا نام ہم نے بلند کیا ہم مجھے بات کہنے کی عادت نہیں ہے لیکن معاف کر دو تم نے حسین کے ساتھ بھی یہی کیا آج گواہ ہے پلیٹی ہوٹل یوم حسین وہاں منایا گیا مجھ کو وہاں بلایا گیا اس وقت کا سکیر ایران جرنل نسہری اس وقت پاکستان میں ایران کا سکیر تھا شیعہ بھائیوں نے یہ مجلس باتی کی تھی. اور زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے کسی شیعہ مجلس میں بلایا گیا میں گیا گھمینی لڑ رہا تھا اس کے ساتھی مر رہے تھے شا رہا تھا سبگر ایران مجلس کا مہمان خصوصی تھا میں نے اپنا رخ پلٹ لیا میں نے کہا میں اس